بے شک تم سے جس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ مخلوقات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ لوگو تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے اور جس باس الموت کی تمہیں خبر دی گئی ہے وہ بالکل سچ ہے اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جزا و سزا کا ایک دن مقرر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ چکائے گا اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا بدلہ دے گا شوکانی کے نزدیک مذکورہ آیتوں کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ جو رب الجلال ان باتوں پر قادر ہے جن کا ذکر گزشتہ آیتوں میں کیا گیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت برپا کرنے پر یقیناً قادر ہے